امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی حالانکہ وہ آپ سے عقیدت و ارادت نہ رکھتا تھا تو حضرت علی نے فرمایا جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں